وہ یس سرلی امری واہل القدت یفق السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم دسویں پارے کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے قرآن مجید اپنے ساتھ ہر طرح کی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں ابو ہرار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیتان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں میں نسلوں میں خیر و برکت رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے اور روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے سیکھتے سمجھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ول ان ماغنی من ان شائ ان فن لاہو لله لاہ خو ولی رسولی ولی دل قربا نی وبنی سبھیل ام آمن تم بلا وما اندینا یو مل فرقانی یو مل تقل شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتداروں داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ سب خوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے صورت الانفال کے شروع میں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور تم اپنے تعلقات کی اصلاح کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو یعنی مومن مال کے لیے جنگ نہیں کرتا اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر انسان کے ہاتھ آتا ہے اسلام سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اس کا مالک بن جاتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اور جب لوگوں نے سوال کیے تو اس کے جواب کے طور پر یہ آج یہاں پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے ہر جنگ کے بعد کہ لوگوں یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں میری اپنی ذات ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے یعنی پانچویں حصے کے اور وہ خمس بھی تمہارے اوپر ہی واپس لوٹتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر و ندامت ہوگی تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا پھر اس کی تقسیم ہوتی اور اس میں سب سے پہلے پانچواں حصہ نکال لیا جاتا وہ پانچواں حصہ کس کا فَأَنَّ لِلَّهِ سب سے پہلے اللہ کے لیے ولی رسلی اور پھر رسول کے لیے ولید القربا اور رشتے داروں کے لیے ولیطام اور یتیموں کے لیے ول کے لیے مسکینوں کے لیے وبن سبیل اور مسافروں کے لیے گویا اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے مال نکالا گیا اور کیونکہ آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ وہ ساری قربانیاں کر رہا تھا جو دین کے لیے کی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں جن میں مسکین یتیم اور مسافر ان سب کا بھی حصہ رکھا گیا یعنی مال غنیمت صرف ان فوجیوں کے لیے نہیں جو واقعی جنگ لڑے بلکہ اس میں سوسائٹی کے دوسرے طبقات کا بھی حصہ ہے جو خود اس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ان کی بیک سپورٹ حاصل ہے یا پھر وہ مستحق ہیں معذور ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں پاتے جب اس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں لیکن جس معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے خود اس مال کو تقسیم کرنے کا قاعدہ بتا دیا اور ساتھ ہی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو پھر تمہیں یہ حصہ ادا کرنا ہوگا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر مزید جنگ بدر کے کچھ واقعات پر تبصرہ ہے اور اس سے جو سبق مسلمانوں کو لینا تھا اس پر بات کی گئی ہے یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑا اور ڈالے ہوئے تھے یعنی تمہارے دشمن اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے کیونکہ مسلمان ابھی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان کی تعداد بھی کم تھی ابھی تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے معاشی طور پر فائنینشلی ابھی اسٹبلش ہی نہیں ہوئے تھے تو وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے لیکن یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا کہ دشمن خود اٹھ کر آ گیا اور جس قافلے کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا وہ قافلہ ساحل سمندر کے قریب سے مکہ امن کے ساتھ پہنچ گیا اور مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ کہیں طے کر کے یہ کام ہوتا تو تم اس میں شریک نہ ہوتے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 کہ جاہلیت کا اب اس میں کوئی حصہ نہیں تو یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور کفر ہیں یعنی جنگ بدر اس اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس میں افراد نہیں بلکہ دراصل اسلام اور جاہلیت میں سے جس کو آئندہ زندہ رہنا تھا باقی رہنا تھا ترقی کی طرف جانا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا یہ ایک فیصلے کا دن تھا پھر فرمایا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے یعنی چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کے دشمن زیادہ تھے تو یہ چیز ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا کر رہی تھی تو اللہ تعالی نے ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی جس سے ان کا ایک حوصلہ ہو گیا اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے تو اس سے ان کے اندر ایک بے فکری سی پیدا ہو گئی اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا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 بزدلی نہ دکھاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو یعنی مقابلے کے وقت دو کام کرنے کے ہیں ایک ہے اپنی کوشش اس میں انسان مضبوط رہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق مومن اللہ پر توقل کرتا بھروسہ کرتا ہے اس کو پکارتا یاد کرتا ہے ہر مشکل کے وقت کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے بھی اسباب اختیار کر لوں جتنی بھی محنت کر لوں لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اور ویسے بھی ایسے مقابلوں کے موقع پر ایک خوف کی کیفیت ہوتی اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے تو اس لیے خصوصی طور پر یہاں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا لَعَلَّكُمْ تفلحون تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ وہ اتی اللہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو وَلَا تنازع حکم وسبر اور آپس میں جھگڑوں نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اخڑی صبر سے کام لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے یعنی کامیابی کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہوں گے جن میں اللہ رسول کی اطاط اور آپس کے جھگڑے سے پرہیز کیوں باہم جھگڑنے سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی ان کی عزت روب جاتا رہے گا لہذا اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے کیونکہ جب اجتماعی طور پہ مل کے لوگ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی رائے ایک ہی ہو یہ سب ایک دوسرے سے بالکل ہر چیز میں متفق ہوں اور ہنسی خوشی سب کام ہوتے رہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں رائے مختلف ہو جاتی اور اگر اس وقت صبر سے کام نہ لیا جائے اور دوسرے کی بات نہ سنی جائے تو بات بڑھتے بڑھتے آپس کی جنگ میں بدل جاتی تو اس چیز سے پرہیز کے لیے کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو کنٹرول کرو اور یہی اصول عام زندگی میں بھی کامیابی کا ہے کسی بھی انسان سے اختلاف ہونا بالکل ایک قدرتی سی بات ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں ہمارے دماغ ہماری سوچے سب کچھ الگ الگ پیدا کیے اور اختلاف برا بھی نہیں ہوتا اختلاف سے بہت ساری نئی راہیں انسان کے لیے کھلتی ہیں عام طور پر انسان اگر سب ایک ہی جیسا سوچے تو وہ نئی چیزیں سامنے نہیں آتی دوسرا پہلو سامنے آنا کسی بھی چیز کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بھی ہوتا ہے اگر اچھی نیت اور انٹینشن کے ساتھ ہو لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کی رائے سے مختلف رائے دے رہے ہیں تو پھر لازمی دوسرا شخص پابند ہو جائے کہ ہماری رائے کو لے اس میں اگر کوئی لے لے تو بہت اچھا خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری بات کسی کے کام آ گئی لیکن اگر کوئی نہ بھی قبول کرے تو اس وقت پہ انسان کو بڑا دل رکھنا چاہیے حوصلے سے کام لینا چاہیے اور بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے منفی جذبات کو اور اندر کے وسوسوں کو انسان کنٹرول کر لے اور اختلاف رائے کو برداشت کر لے تو یہ چیز انسان کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے اور جو صبر کرتے ہیں اگرچہ وہ بہت کڑوا اور مشکل ہوتا ہے لیکن وہ یاد رکھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور ان لوگوں کے اسے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے چلے اشارہ ہے کفار کے لشکر کی طرف جب وہ مکہ سے نکلے تو بہت اکڑتے ہوئے اور دکھاوے کرتے ہوئے اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دکھاوا ریاکاری کاری ڈینگے مارنا اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا اور شہرت کی طلب رکھنا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا جو کوئی لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس نے کس مقصد کے لیے کام کیا تھا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیسی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ازین لہوم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کارطوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے یعنی ان کی غلط حرکتیں شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا تھا. اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا یعنی دھوکے میں مبتلا کیا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان کو بہت تسلی دی کہ دیکھو ہی کامیاب ہوگے اور میں بھی تمہاری مدد کروں گا تو اس لیے تم نکلو مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ظاہر فرشتے اترے ہوئے تھے جو انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر اس کو نظر آ رہے تھے تو وہ ڈر کے بھاگ گیا اور وہاں کہنے لگا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے یعنی جن کے اندر بیماری ہے شک کی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے کریزی پیپل یہ لوگ تو اپنے دین کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں یعنی یہ دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں پلاننگ کے ساتھ نہیں کر سکتا اچانک کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کو فوری فوری ڈیسیزن لینا پڑتا ہے اور اگر معاملہ دین کا ہو تو اور بھی مشکل حالات میں انسان کو پھر ثابت قدم رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ایسے میں انسان پھر کیا کرے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے لیکن اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس سچویشن میں ڈال ہی دیا ہے تو میں صبر کروں گا لیکن تیری مدد مجھے درکار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے یعنی میدان بدر میں وہ ان کے چہرے اور ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے یعنی جان نکالتے وقت ان کو مار بھی رہے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو یعنی ابھی تو وہ مرے ہی ہیں اور ابھی سے سزا جی ہاں کیونکہ برزخ میں بھی جزا سزا ہوتی ہے کافر کی جان لینے کے لیے موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتا ہے اے نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی یعنی لوہے کی سلائی کھینچی جاتی یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ورنا اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا یعنی جن جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی ان کا انجام یہی ہوا ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم لوط۔ قوم فرون ان تمام کی کیسے کیسے تباہی ہوئی جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور وہ پیچھے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو اللہ سبان و ان کے بڑے بڑے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے بدر میں لے آیا ختم کرانے کے لیے اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پوری قوم تباہ کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور دین کو مکمل کرنا تھا اور الحمدللہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر چکے تھے تو اس لیے ان کا معاملہ دوسروں سے مختلف تھا جس طرح پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ کر دی گئی ان کو اس طرح نہیں لیکن ان میں سے جو لیڈر تھے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی شامد بلائی تو یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چینتا جب تک کہ وہ خود نا پر نہ کرے اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اعلی فرون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا یعنی اللہ کے اسی قانون کے مطابق کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مان کر ہدایت کی نعمت کو قبول نہ کر کے سخت ناشکری کا رویہ اختیار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا یعنی حق سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ماننا دراصل اپنے آپ کو جھٹلانا ہے اور اپنے آپ کو نقصان دینا ہے پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اشارہ ہے یہود کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک میثاق کیا تھا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے میساک مدینہ کے نام سے جس میں مسلمان مشرقین اور یہود یعنی تین گروہ شامل تھے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ اف دی سٹیٹ بنایا گیا اور پھر آپس میں سب نے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجاس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دیتے یہ خفیہ طور پر آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لیتے اور اس عہد کو توڑتے رہتے اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے حالانکہ عہد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آیا ہے پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسے رب شختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں یعنی کوئی اور ایسا نہ کرے ان کو عبرت ہو جائے توقع ہے کہ بدحدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو یعنی دھوکہ مت دو یقیناً اللہ خیالت کاروں کو پسند نہیں کرتا کفر کرنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے یعنی وہ کامیاب ہو گئے لا حملہ یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے آجز نہیں کر سکتے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو یہاں پر گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ آلات جنگ بدلتے رہتے ہیں لیکن گھوڑوں کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سامان اور اسلحہ پہنچانے کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں اور ویسے بھی قوت کا نشان ہے ہارس پاور سب کو معلوم ہے کہ انجن کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں بیسیکلی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قوت کا اظہار کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر چڑھنا دوڑیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے یعنی وہ ابھی دبے چھپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے مگر اللہ جانتا ہے یعنی ان چھپے دشمنوں کو اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یعنی اس تیاری میں اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہر ظلم نہ ہوگا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ کیونکہ اسلام میں امن اور سلامتی کو پسند کیا گیا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو عموماً انسان جب طاقتور ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ دشمن پہ قابو پا جائے گا تو اس کے لیے صلح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسے صرف دشمن کی چال سمجھ کر اس کو نہ اگنور کریں اس میں بہتری ہے یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ان میں الفت پیدا کر دی کیونکہ مومن کی تو پہچان یہی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرے اور یہ محبت پھیلتی ہے سلام کے ذریعے کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا رہے ایک دوسرے پر سلام کا یعنی دعا دیتا رہے سلامتی کی دعا دیتا رہے پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تمروئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے یعنی مال سے محبتیں نہیں خریدی جاتی یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے حالانکہ اسلام سے پہلے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے صدیوں کی عداوتیں تھیں ان کے درمیان لیکن اسلام نے آ کے ان کے درمیان ایسی محبتیں اور ایسے بہترین تعلقات پیدا کر دیے کہ جو حیران کن چیز تھی تاریخ میں یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال ہے تو پھر کسی سے بھی نمٹنا مشکل نہیں لیکن اللہ کی مدد کا آتی ہے جب انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان مال کی قربانی کرتا ہے نبی القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلموں کو جنگ پر اباری اگر تم میں سے بیس آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان کم تھے تعداد کم تھی تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ تعداد کم ہے کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی مدد اگر تمہارے اندر کوالٹی ہے اور تمہارا کردار مضبوط اور ایمان مضبوط ہے تو تعداد کی کمی سے فرق نہیں پڑے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو ایمان کی قوت کے ذریعے پورا کر دے گا اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری ہوں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے بس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر یعنی ایک اور دو کی ریشو سے اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے جتنا جتنا کردار زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اتنی اللہ کی مدد بھی زیادہ ملتی تو پھر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہے وہ دینے کو تیار ہے ہم لینے والے ہوں اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے اس کی مدد آئے اور برکتیں آئیں۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں یہ چیز بار بار آتی ہے قرآن مجید میں اور صبر کرنے والوں کی خوبی بیان کی گئی ہے تو اس سے یہ راز پتا چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے جب انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اپنے غصے پر اپنے جذبات پر اپنے منفی خیالات پر کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے کی بہت سی منفی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں لیکن عموماً انسان بے صبری سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے مدد سے محروم ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے جب جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو بعض نے کہا جس میں حضرت عمر اور حضرت مواز تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے کہ یہ آئندہ پھر دوبارہ آئیں گے تو اس طرح دشمنوں کی طاقت کم ہو جائے گی یا کچل دی جائے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور وہ کسی اور کام آ جائے گا تو بہرحال جب ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالی کو یہ رائے پسند نہیں آئی اس پر فرمایا اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاو کہ وہ حلال اور پاک ہے ایسا نہیں کہ وہ فدیہ بذات خود حرام تھا وہ جائز تھا لیکن اس موقع پر جبکہ ایک نبی کے ہاتھ میں سارا دشمن آ چکے تھے اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو آئندہ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی لیکن جو اللہ نے چاہا فکل غنیم تم حلالم قیبا تو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے من فی من اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب دوسری طرف وہ جو جنگی قیدی تھے ان کو ایک طرح سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دے گا اور انہیں قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف تقسیم کرتے تو جب انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آگئے یعنی یا میدان جنگ میں پکڑے گئے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعد جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں دوست ہیں یعنی انصار و مہاجرین ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین و انصار دنیا و آخرت میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو کیونکہ معاہدوں کی پابندی لازم ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ بن کرے حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رسک ہے یعنی اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی فرماتا ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تمہیں ہی شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یعنی اسلامی بھائی چارہ اپنی جگہ لیکن اس کی بنا پر وراثت میں حقدار وہ لوگ نہیں ہو سکتے یہ ایک قانون بتا دیا گیا کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انصار نے مہاجرین کو اپنی اپنے مال میں اپنی زمینوں میں اپنی جائیدادوں میں شریک کیا وقتی طور پر تو شاید اب آئندہ قانونی وارث بھی وہ بن جائیں گے تو بتایا گے کہ نہیں قانونی وارث صرف خون کے رشتے یا جو اللہ نے وارث مقرر کیے ہیں وہی وہ ہوں گے